وہ جو اللہ اور اس کے رسولوں کو ناؤ مانتی اور چاہتے ہیں کہ اللہ سے اس کے رسولوں کو جدا کر دیں اور کہتے ہیں ہم کسی پر آمان لائے اور کسی کے منکر ہوئے اور چاہتے ہیں کہ آمان اور کفر کے بیچ میں کوئی راہ نکال لیں